قال حجانے لا حجس متارک دام سلام دام باپ استراضان دے زیادہ بڑا نطرن سوال ہے کہ جناب نے سوال کیا کہ کیا اور دا حدیث المطلقات و داوے اول باب ندے باب و ذریمت العابد و تعامد و ذراعی بل امام حدیث والا دا کی تپر زینہ حاصل کی قسم البغی مانا دارا و امام آزازی کرد و عام مدرخہ اندے برکتی میں تعمق سن وجدے بغیہ شامل حرر امام دوارتا دے امام شامل زانی غیر زانی دوارتا میں تعمق سن وجدے قسمت بغیہ وال امام قسمت امام و سداغی کی قامت دے جنا ہرام اخذ نہ مہانا اجرت اجرت اجرت کی حاصل کی تم کی را دی اجرت حال دے صاحبہ مطلعہ نعمل <سؤال> پر فقہ سنگیدہ رضا سے مسئل دیکھئی دی انکہ شریفہ نفس سے زورت مسئلے ساتھولا فقہ ورزی کی نمائے دی فضل اللہ حدیث ساتھولا حدیث ورزی حدیث کی ضائفشتہ کو نشتہ دیکھتا ہے لیکن یہاں سحاہ چاہتے ہیں کہ سحاہ السکتہ اس پر ابن معجی کے دوہی شروعہ انہوں نے ابن جزی مرضوئی کرتا ہوئی اگر پر دور علماء ہوتا جواب پہتے ہیں ابن بخار کے حلق کلام کڑے شدھ رہا تو مسلم کے حلق متقل فی الحال آتے ہیں تو بخاری کو متکل نفی گرد ہوئی اگر تو تکن بعض جواب کرے مقصد ناول نہ نا حاضر کیاا دمائی کے جاد مسل کر باتری آپ دی جا رہے منشی تا جیے کو سا جیے پیار باتیں نہ کریں تا اپ کے دین چار تن لوگوں کو نصیب ہوا کا با نے با کالاتے رضی پناہ بنادا یہ اپ کے دین باقی اوقات باقی رہے کے تجھی بناش اپ بناش ملک کو سبب نمود بازی انتقال لا لے زمینی نو داگے خاطر چدا باقی فادگی کنه باقی حکم گو کا دما امرت الخیبر نہ نے میں قضا جواب دے کر کی چلاول خطہ مزار کا اصل مثل جما با نے ہم طالب اپدا مذارات کے بچے اوادی تے قراج معاملات سماوے قراج مقاصد اعلان چیو مکہ قبضہ چھ دیوا را کہیں نیو کلیو حبیمان الخیراج مقرب پیش کینی سے منگرا کہ وس سارے قراج تو سنیو موظف سر سے اروا اپ کروشی سلام منگرا تو الخیراج مازب داد پو بریہ پالیش شندرو پئی راکہ وچ خراج ماں لو پائی بجری جو کرے میں بلاجمی ہے خراج لا خراج مقاصم اندے جناب عرض کی کہ خراج ماں پھا لو سواد کرے چا بہ سبحان اللہ او بھی خراج دی وجہ اضافہ ان دا خراج مقاصما دی رنسب اور کبل دا منت احسان خبر غلام غلام نہ غرا نہ ولا ولا ولامت او بدی مان جائے کھوتا حل سیدی یسیبان سیدی کہتے دیا کہ ہے سب نماوی باج ندوی و ندیکنے جلدی آتے یا لو نما مال ولامن خلقان کی ستے دانی سیو رن کو دانی کہتے سب نہ فقے باج ولامہ چیکار کے نہ فقہ ونور نادا کہتے سب نہ فقے دیم جواب احمد گی کرا دیوشی دا یو کار پاسل کو مزار کرے دے اور ہاگر کار تیر شو بے متاخدین راجی دی پتیبانی میں اگر دا رازات دے گا ہم اندر تجیب دے مزارات شرا کار کار تیرے دور نا دا ہم اندر تجیب دے مزارات وہ اگر کا تنسیس آئے کرے نا دی زیادہ مسارت جامل پسرین دے اور پھر تحانتیزی کر کے میں اشکریو آگے سر پور دیکھو دے میں پھر سیکم نمرا کرشو دے میں میں مرنا چیمدا مانا دا منا جائز میری ظہر پڑھی لہسن دی نجایت لا چاخرج ویلا تمام راج خاص بغیر مسنمن وغیرہ ثابت اندامانہ اداما چه دے سی نیوا چه سی بیواج بنا دے نظام مسنمن بند بند کہ واجب فل جھا مھاوا باسی لہسن دی تر تمام, تمام داج کوی وقال حسن محکم کو چری اومسی دی سیشا سندالے وقالات محکم یوز دی اجارہ الہ اجرہ ہندہ باقی کوئی اجارہ سرد اجرہ کوئی وقالمت خداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر حدیث خداد نے کہا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ نبی نے سنتے سنتے پسندانہ برابر ہے ہم کو دوڑ رہا تھا لب مت کی دابت خداد نے خلافات ہمارے والوں میں کرا نا ایا نور اوے کا ہوا لانجہ نما یہ جسم ہوا رمن ہمارا کتنا پنن مزارے جانا پیرا لا تو جائز مکہ نما لمی کی جائز دا او د دی ما وچ نا جائز تے میں بہارتا بھی کر کے شاید لک جائز ہے اس صورت ہے ناجیت بر صورت او ناجیت صورت کے تام تعین اور کیدی پٹی پتر تا دا مطلب بنت 14 او دا پن جائز نہ دس سن ہوا نا محدثان مزارے تو کرا ان مذا پسل مکہ نے پسل آرا چن تم تم ا بيو شیمان انا بی داوی تسمی کی ن پیو شیمان ال جداویر المل ما زینات کنروادی وکثرۃ من الارض لاخذوا انداب الاتفاق ما جاءت انا راغے انا راغے آدھیس متعلقات لکاب لاکھ نوارے بری ناری پہ جماسی کی